الحمدللہ رب ہر الدین عالمی سلات وسلام ولا رسول کریم یہ رسالہ سچ شبہات کی توحید توحید میں شبہات کا اضالہ کس طرح سے ایک دائی جو ہے وہ مقابلہ کرے گا ان لوگوں کا جو پریشان کر دیے گئے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد صرف میں مبتلا کر دیے گئے ہیں ان کے کیا شبہات ہیں ان کا جواب ہے ابھی تک جو پڑھ کے آئے ہیں بس مختصراً اسے تازہ کر لیا جائے کہ شیخ محمد بن عبدالواب رحیم اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مشرقین مکہ رازق مالک خالق تمام کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ کو مانتے تھے ایک ذرے کا بھی کسی کو مالک نہیں مانتے تھے مگر شرک جو کرتے تھے وہ یہ کہ ها اولائی شفا آئنہ ان دلہ سفارشی بناتے انبیاء کو اولیاء کو صالحین کو کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے پھر ان کو پکارتے اور کہتے اہ ظلفا یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے قریبیوں میں سے صالحین میں سے ہیں بس یہی ان کا شرک تھا جس پر اللہ کے نبی علیہ سلاط وسلام سے وہ جھگڑے اور لڑائی ہوئی جہاد ہوا ان کا خون بہایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ کلمہ پڑھتے نہیں تھے انہیں پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کو شفاتی سمجھ کر پکارنا کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے یہ شرک ہے اور آج کے کلمہ پڑھنے والے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور غیر اللہ کی پکار بھی لگاتے ہیں انبیاء کی اولیاء کی صالحین کی اور ان کی بھی یہی دلیل ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں ہم انہیں اللہ تو نہیں کہتے اللہ والے اللہ کے قریبی ہیں جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو ان کی شفات حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تو اس میں غلط فہمی ہوئی تھی خواتین کے اندر بھی وسلم جو قرب جو ہے کسی کا قریب ہونا یہ خواہش رکھنا اس میں شرک کی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کے قریب ہونا چاہتا ہے اور ماں اپنے بچے سے محبت کرتی اسے اپنے قریب رکھنا چاہتی ہے تو یہ وہ قرب نہیں یہ وہ قرم ہے کہ اللہ رب العزت جیسی کسی میں صفات سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو آغوش رحمت میں لینے والا سمجھے وہ چیزیں اور وہ کام جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا دشمن سے بچانا مصیبت سے بچانا بدقسمتی سے بچانا بیماری سے بچانا تمام کامیابیوں سے ہمکنار کرنا محفوظ رکھنا اس کے لیے قریب ہونا تو یہ جب آدمی عقیدہ رکھے غیر کے بارے میں تو اس میں اللہ کی صفتیں مان کر رکھے گا تو یہ شرک ہے یہ قرب وہ قرب تھا کہ جو ہبو نا ان کا ان سے محبت کرتے اللہ کی طرح جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی قرب چاہتے تھے جس طرح اللہ کا قرب چاہے یعنی آدمی چاہتا ہے اس طرح ان اولیا کا کرب چاہتے ان کو پکارتے تو یہ ہمیں اللہ کا کورب لے کر دیں گے اب ہم شروع کرتے سات نمبر صفحہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب تج توحید میں آ جائے گا تو تجھے دو چیزیں حاصل ہوگی فا ددات جیسے اوپر کا لفظ اللہ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا الفرح بفضل اللہ وبی رحمتی ہی کم اور اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمتوں سے تجھے یہ پہلا فائدہ حاصل ہوگا کہ کل کہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ وبی رحمتی ہی اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ فب اور پس اس کے ساتھ فل یخ روم <يَجْمَعُون> پس مومن خوش ہو جائیں وہ ہر چیز سے بہتر ہے جو دنیا میں جمع کی جائے کہ آدمی کا اللہ کے بارے میں ایمان صحیح ہو جائے تو پھر اللہ دنیا میں اور آخرت میں سے کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا پہلی تو یہ خوشخبری وصول کر لو افادہ کا ایزن الخوف العزیز دوسرا فائدہ کیا آدر تھی یہاں نے انہوں نے الولہ کے بعد دوسرا ذکر نہیں کیا دوسرا یہی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دوہری دھار دھار تلوار ہے ایک طرف تو اس کی کاٹ بڑی زبردست ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دشمن ہے اور آدمی کو محفوظ کرتی ہے یہ تلوار اور دوسری طرف یہ تلوار انسان کے اوپر چل سکتی ہے اگر وہ توحید کے بارے میں غفلت کرے اور شرک کو شرک سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو اس وجہ سے کہ اس نے اپنے اللہ کے بارے میں بے پرواہی سے کام لیا حساس نہیں ہوا جس طرح کہ وہ اپنے دنیا کے کاموں میں جتنا کوئی کام اہم ہے اتنا زیادہ حساس ہے لڑکی کا رشتہ تلاش کرنا ہو لڑکا بہترین ہو ہر طرح سے مجال ہے کہ یہ پوری اس کی ہر طرح سے تفتیش نہ کرے تو جب اللہ کی توحید کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے بس یہی سب سے بڑی دلیل ہے وہ آفادہ اور تجھے فائدہ دے گا یہ جو میں نے پیچھے بحث کی عقیدہ بتایا الخوف العظیم ایک بہت بڑا خوف تیرے دل میں آئے گا ان کا ایزا جب ت نے یہ پہچان لیا کہ انل انسان یکس دکھلی متل یو قرجوہ کہ بندہ ایک بات منہ سے نکالنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے سرخ وقع وہ ہوا جاہل اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے اور وہ جاہل ہے اس کا مفہوم نہیں جانتا کیوں نہیں جانتا اس لیے نہیں کہ یہ مفہوم جاننا مشکل تھا بلکہ یہ تو اس کی سرشت میں فطرت میں موجود تھا اس کی روح نے اس مفہوم پر اللہ کے سامنے اپنی جان پر گواہی دی تھی جب روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے اس مفہوم پر فطرت پر اسے پیدا کیا تھا کیوں نہیں اسے پتا چلا کیوں جائر ہے پرواہ نہیں کرتا جب آدمی ایک چیز جاننا ہی نہیں چاہتا تو وہ اسے کبھی بھی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے جس کی اہمیت ہے اس کو تو وہ جانتا ہے فلاں یو اوزار اور یہ پتہ چل گیا کہ اللہ اسے جہل کا عذر دے کے معاف نہیں کرے گا جیسے سپاہی پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ ون وے ہے میں گاؤں سے آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ کتنی دے رہی ہے بیٹا گاؤں سے آئے وہ کہتا ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا تو کہاں راج کرتے ہو فلاں فیکٹری میں روز اس روڈ سے گزرتے روز گزرتا وہ کہتا نہیں میں تو ریس نہیں چھوڑ سکتا بکواس کرتا ہے بکر کی پتا لینے کہ ساری دنیا تیرے سامنے دوسری طرف سے جا رہی ہے تو کی ادھر سے جا رہا ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہل کام نہیں دے گا وہ کا بھی یقہ اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کلمہ کفر و شرک کہہ رہا ہے وہ ہوا اور وہ گمان کر رہا ہے اناحا تو کر رگو تعالم یہ کلمہ کفر پر اسے اللہ کے قریب کر دے گا کیونکہ وہ اللہ کے پیاروں کو پکار رہا ہے جب اللہ کے پیاروں کو پکارے گا تو اللہ اس سے پیار کرے گا حالانکہ وہ اللہ تعالی کی دشمنی کو دعوت دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا ہے کما زن المشرق مشرق بھی تو گمان کرتے تھے نا یہی کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے آخر وہ قربانیاں دیتے اس قدر زیادہ بیت اللہ کا طواف کرتے اور اللہ کے راستے میں صدقہ خراب کرتے خصوصا خاص کر ان الحمت اللہ ما قصہ ان گومی موسا کہ اگر اللہ تجھے الہام کرے یعنی اللہ تجھے سجھائے کہ وہ قصہ جو موسا علیہ اللہ سلام کی قوم کے ساتھ ہوا ماں صلاحیم و علم ان نہ اطاؤ کا علم باوجود اس کے کہ ان کی اصلاح اللہ کا نبی رسول ان العظم میں سے موسا کر چکا تھا علیہ صلاط اسلام اور انہیں علم توحید کا موسا علیہ الصلاط اسلام کے مدرسہ سے حاصل ہوا تھا ان کا استاذ کوئی آج کا آدمی نہیں تھا کوئی بڑا عالم نہیں تھا کوئی میرے جیسا ادنا طالب علم نہیں تھا ان کا استاذ خود وہ تھا جس کا استاد اللہ رب اللہ تھا موسا علیہط اسلام جو براہ راست آسمان سے علم دیا گیا تھا انہوں نے ان سے توحید سیکھی انہوں نے ان کی اصلاح کی فراؤن کے ملک میں رہتے ہوئے پھر جب وہ نکلے فراؤن ڈوب گیا اتل حکا کیا کہنے لگے موسا سے اج الم کمال جب انہوں نے لوگوں کو بچڑے پوچھتے ہوئے دیکھا کہنے لگے اے اللہ کے نبی رسول موسا آپ ہمیں بھی ایک بنا دیجئے اسی طرح کا الہ جیسے یہ عبادت کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رضوان اللہ علی المجمین جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ہُنین کے واقعہ میں کیا کہ ہنین کی طرف اللہ کے نبی جا رہے تھے پندرہ دن ہوئے انہیں مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی دیری کا ایک درخت ذات انواد جو تھا جاہلیت میں جس پر لوگ ہتھیار لٹکا کر برکت حاصل کیا کرتے تھے مشرق اے اللہ کے نبی ہمیں بھی ایک ذات انواد بنا دیجیے معلوم ہوا کہ یہ توحید میں داخل ہے یہ اللہ کے نبی علیہ سلاط والسلام کا احترام کرتے وہ بھی موسا سے کہتے ہیں یہ محمد سے کہتے ہیں علیہ سلاط وال ہمیں بنا دے خود نہیں بناتے انہیں پتہ ہے کہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ہم خود کوئی چیز نہیں بنا سکتے اللہ کا نبی مقرر کرے گا تو مقرر ہوگی اس واسطے یہ ان کی توحید پر ان کی اصلاح پر ان کے علم پر کہ یہ نبی کا کتنا بڑا مقام جانتے ہیں دلالت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے سوالی ہوئے ہیں انہوں نے خود نہیں اس کی پوجا شروع کی اور نہ اسے پوجا سمجھتے ہیں اسے شرک سمجھ نہیں رہے شرک سمجھ رہے ہوتے تو معذ اللہ استر فل اسلام میں کیا داخل ہوئے اگر شرک ہی کا مطالبہ کریں انہوں نے سمجھا کہ یہ شرک نہیں ہے فہین اس وقت یا عزیم ہرسو کا ووکا اللہ ماں یوخلس و امسال ہی جب تے مثال جو اپنے ذہن میں لائے گا تو پھر تیری ہرس تیری لالچ اور تیرا اللہ تعالیٰ کہ ہاں شرک کرنے سے خوف اتنا بڑھ جائے گا کہ تو پھر جلدی یہ کوشش کرے گا जाएगा ہو جائے گا لالچی ہو جائے گا کہ میرے پاس خالص ایمان آ جائے اور میں اس قسم کی کسی مصیبت پہ نہ پڑ جاؤں واہ لم اور جان لے سب اللہ صبح نہ ہوں مین حکمت ہی حاضت توحید اللہ جا آدا کہ اللہ تعالی کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کوئی نبی مبوس نہیں کیا علیہ السلاۃ وسلام ہاں یا بس نبی کوئی نبی مبوس نہیں کیا بحاذہ حاضر توحید اس توحید کے ساتھ اللہ مگر اللہ نے اس کے لیے دشمن بنا دیے کچھ لوگ یہ اللہ کی تقدیر ہے جس میں لوگ خود دشمن بنیں کیونکہ مشیت اللہ کی ہوتی ہے کوئی کام بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روکنا چاہے تو وہ رکے نہ اور اللہ اسے کرنا چاہے تو وہ ہو نہ اللہ نے یہ چاہ لیا لوگوں کو اختیار دینے کے بعد کہ جو کوئی چاہے وہ کافر بنے جو کوئی چاہے وہ مومن بنے کما کالا کالا جس طرح اللہ نے فرمایا وہ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیا کلی نبی ہر نبی کے لیے بن دشمن الانس الن انسانوں میں سے اور جنوں میں سے شیاطین کو دشمن بنا دیا یو شیبا دہباد ان میں سے شیاطین اور جن اور آپس میں شیطان شیطانوں کو جن جنوں کو جن شیتانوں کو اور شیطان جنوں کو انسوں کو انس کو انسانوں کو وہی کرتے تھے وہی سے مراد یہاں ہے ایک دوسرے کو غلط باتیں سجھانا اور شیطان کو تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگوں کے سینے میں وسوسے بس داخل کرے یوک مصوفی صدور اناس ایک دوسرے کو یہ الکا کرتے ایک دوسرے کو ان باتوں کی جو ہے تعبیر دیتے ان باتوں کو سجھاتے ایک دوسرے کو کیا باتیں الہباد زخر القول غرورہ ملما سازی کی باتیں ظخروف سونے کو بھی کہتے ملم سازی کی باتیں غرورہ دھوکہ دیتے ہوئے ان کو دھوکے کی باتیں ملم سازی کے ساتھ ایک دوسرے کو الکا کرتے خوبصورت بنا کر بڑی سنہری بنا کر سنہری بنا کر دھوکے کی باتیں یہ شیطان انسانوں کو اور انسان شیطانوں کو ایک دوسرے کو یہ الکا کرتے ہوئے ایک ٹولہ بنتا نبیوں کی مخالفت کے لیے غسل کی مخالفت کے لیے یہ اللہ کی تقدیر ہے ایسا ہوا ہے ہمیشہ بتا دوں لا توحید الی ملک اور ان توحید کے دشمنوں کے لیے بہت سارے علوم بھی تھے ان کے پاس بڑا علم ہوتا تھا کثیر علوم ہوتے تھے دنیاوی فنون کے علوم دین کی بعض باتوں کے علوم لوگوں کو پھسلانے کے لیے یہ باقاعدہ ان کے ہتھیار ہیں قرآن مان رہا ہے اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ کتب اور بڑی کتابیں ہوتی وہ حجب اور بہت سارے دلائل ہوتے کما قال تعالی جس طرح اللہ پاک نے فرمایا فلما جب رسول ہوں جب ان کے رسول ان کے پاس حق لے کر آئے علیہ مستلاق اسلام بل اور ننگے چتے دلائل لے کر آئے وہ بینات وہ دلائل ہے جس کے سامنے کوئی بھی شبہ کوئی بھی تعبیر نہ چل سکے جو اتنے سڑ اور کتائی ہو کہ جیسے سورج جب بل کوئی چمک رہا ہو تو اس وقت تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت رات ہے اس طرح کے بیانات لے کر آئے سوری ہو وہ خوش ہو گئے علم اس کے ساتھ جو علم ان کے پاس تھا کس غرور میں کس دھوکے نے انہیں نبیوں کی تیروی نہ کرنے دی کہ وہ بڑے عالم تھے بڑا علم رکھتے تھے انہیں ان کے علم کے ذرے نے ان کے علم کے دھوکے نے کہ ہم تو بڑے علماء ہیں امبیال مسلاط اسلام اور رسول کی مخالفت پر کمر باندھے ہوئے بیٹا رہنے دیا اذا جب تُو یہ پہچان گیا اور تُو پہچان گیا انت من آدا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے یہ تو لازمی ہوگا کہ دشمن تجھے ملیں گے ٹکڑے گے اس راستے میں قائدین کا اللہ کے راستے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے چوکڑا دے کر راستہ روکنے کے لیے چلنے بھی دے گے لوگوں کو الا یہ کہ جس کا حامی و ناصر اللہ ہو اہل اہل فصاحت بڑے فصیح ہوں گے زبان عربی میں یا جو بھی اس قوم کے لیے ان کے قرآن کی زبان ہوتی تھی ان کی کتاب کی زبان ہوتی تھی اس میں بڑے فصیح ہوتے تھے آج عربی میں بڑے فصیح ہو گئے عربی اتنی شاندار کہ آپ کی غلطیاں نکال نکال کر آپ کے منہ پر ماریں گے اتنے فصیح ہو گئے وہ علم اور بڑا علم ہوگا وہ روجے اور بڑے دلائل بنائے ہوئے ہوں گے بڑے دھوکہ دینے کے لیے گھڑے ہوئے عجیب و غریب قسم کے دلائل سالی وا عجیب تیرے اوپر واجب ہے پس تیرے اوپر واجب ہے اللہ اللہ کہ تو اللہ کا دین سیکھ ما یسیرے اسلحہ ہو جائے اس راستے میں اس مارکا کو لڑنے کے لیے یہ بہت بڑا مارکا ہے جس میں تو داخل کر دیا گیا ہے یہ حیات کا مارکا زندگی کا اور موت کا مارکا اس دنیا پر لڑا جانے والا ہے اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے پھر اس میں اللہ کبھی امتحان نہ لے گا پھر جنت کی لاجوال نعمتیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا اور سب سے بڑھ کر اللہ کا یہ اعلان ہوگا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ خوش ہو گیا اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین اور جس نے یہاں پر اس اسلحہ کو چلانا نہ سیکھا تو وہ ان سے قطل ہوگا ان سے قتل ہو جائے گا جہنم کا ایندھن بن جائے گا ما یسیر الصلاح اللہ تیرے لیے اسلح ہو جائے گا تو قاتل بھی ہاں اولا تو اس اسلحے کے ساتھ ان شیطانوں سے لڑے گا کیا صرف مرد لڑیں گے نہیں عورتیں بھی لڑیں گی مسلمان عورتوں کے پاس بھی اسلحہ ہوگا علم کا مردوں کے پاس بھی اللہ دینا کالا امام احم و مقدم اہم لے عز و جل ان شیاتی کے امام نے ان کے بڑے نے ان کے قائد نے اور ان کے جو سب سے پہلا شخص تھا گمراہی میں ان سے سب سے بڑھ کر سبقت لے جانے والا اس نے تو اللہ رب العزت کو سامنے اللہ پاک کے یہ کہہ دیا تھا لہوں سیرا تقل مستقیم اللہ میں بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے کے اوپر تیرا راستہ روکنے کے لیے کیونکہ اللہ نے اسے مہلت دی یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت کے تحت فیصلہ ہوا بن خلف پھر ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا حملے کرنے کے لیے انشین اور ان کے بائیں سے حملہ آور ہو جاؤں گا روکوں گا تیرے راستے پر چلنے کے لیے ان کے بائیں سے حملہ آور ہو جاؤں گا ولہ تج اکثر اور اللہ تو اکثر کو دیکھے گا کہ تیرے شکر گزار نہیں بنے گا یہ ظالم یہ ہمارا دشمن ازلی دشمن ان نہولتوں میں وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ولاقن از اکبلک اللہ اکبل تھا علی اللہ لیکن جب تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہوگا یعنی سیکھنے کے لیے آج بھی جی کے ساتھ اخرئی تھا اللہ جی اور جکا دے گا اپنے آپ کو دل و دماغ اور اپنی سوچ کے اعتبار سے اللہ تعالی کے دلائل اور اس کی کھلی کھلی نشانیوں کے سامنے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا سارے کا سارا ادھر ہی اپنی توانائیوں کا رخ کر دے گا جیسے فرمایا کہ جس نے اپنا رخ کر دیا اللہ کی طرف فلا تخف ولا تحظ پھر ان کے علم سے ان کی کتابوں سے ان کے دلائل سے ان کی فصاحت سے ان کی بلاوت سے ہر گرد نہ ڈر نہ غم کر کے تو نے آج تک کچھ سیکھا نہیں آج تجھے تو ہی سمجھ آ رہی عمر کیا ہے اس وقت تو میری عمر ساٹھ باسٹھ سال ہے اس وقت تو میری عمر پچاس سال ہے اب میں کیا کروں گا سیکھ کر نہیں اب بھی اگر تجھ سیکھ گیا تو اللہ تیرے ساتھ ہے ان نقید دشیطان ہی کا یہ اللہ نے ایک قانون بیان کیا کہ شیطان کی تدبیر غریف ہے کمزور ہے ولآم شیز اور ایک عامی توحیدیوں میں تھے یا غلب الکیز محمد بن عبد البہب کبھی بندے پر ان کا روک نہیں تاریخ کرتے کہ آدمی ڈرنا شروع کر دے کیونکہ یہ مصیبت آج کر ہمارے دوستوں کے اندر جو ہے داخل ہو رہی ہے شیطان کو اہل توحید کے ساتھ بڑی دشمنی ہے جیسے بیان ہو چکا وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے بلکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے پھسل بھی گئے وہ یہ ہے کہ دو بندیوں میں علم بڑھا دو بندیوں میں علم بڑھا دو بندیوں سے مراد میری یہاں پر وہ ہنفی نہیں ہے جو ہیں عقیدہ تحاویہ والے وہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ہمارے مسلمان بزرگ مسلمان دوست دو بندیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں تصوف ہے وہ جو لکھتے ہیں علما دیوبند کے عقائد علماء اہل سنت کے عقائد وہ جن کا عقیدہ ہے کہ عقل اول ہے اور وحی جو ہے اس کے مطابق کر کے اس کا مخہوم لیا جائے گا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض لینا جائز ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ سلاط وسلام کو واسطے سے پکارنا جائز ہے وہ جن میں تصوف ہے اور کہتے ہیں کہ یہ چار سلسلے جو ہے کادری اور سور وردیا اور فلانا فلانا ان کے ساتھ سلوک کی محفلیں طے کرنی چاہیے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ امام معتریدی سے اور عشری سے لیں گے اور مسائل لیں گے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے میں ان کی بات کرتا ہوں جن میں تصوف ہے جن میں اشعریت ہے اور جن میں تقلید ہے اندھی تقلید کہ احادیث اور قرآن کے بالکل واضح ہو جانے کی بات بھی وہ کھل کر یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک مان لیا منسوخ بھی نہیں ہے ہم حنفی ہم بھی عمل کر سکتے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو وہ واقعی یہ گمراہیاں ان میں بڑی سخت ہے خوفناک مگر علم ان میں بہت زیادہ ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ صلاحت السلام نے فرمایا کہ بہتر پھر ہو جائیں گے میری امت کے جو ہے تو سارے امت میں ہیں چاہے وہ دیوبندی امت میں نہیں ہم کہتے امت میں ہے یہ مسلمان فرقہ نہیں ہم کہتے مسلمان ہے بھٹکا ہوا فرقہ اس میں بہت گمراہیاں ہیں مگر ہم کافی تو بالکل نہیں کہتے ان میں اچھے لوگ نہیں ہو سکتے بعض کسی درجے پر ہے بعض کسی درجے پر بعض بڑے بھولے بالے سیدھے سادے مسلمان ہیں بہت بہترین لوگ ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے فتح کرتے شاندار اور بڑے علماء بہت بڑے بہت اب چھوٹے علماء کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے عقائد کیا کتابوں میں لکھے ہو وہ سیدھے سادھے قرآن و سنت کے عقائد سارے ایک برابر تو نہیں ان میں بڑے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں جب یہ امت میں بہتر تہتر فرقوں میں امت تقسیم ہوگی تو پھر حق تقسیم ہو گیا ہوا ہے اس لیے ہم حق ہر جگہ چلیں گے تو پورا ہوگا نا یہ بالکل جھوٹ ہے اختراع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ جہالت کی انتہا ہے نبی علیہ سلاط اسلام نے فرمایا کہ کل لوہا فرنار واحدہ ان تہتر میں سے سارے آگ کی وعید دیے گئے ہیں آگ میں جانے کا ڈراوا ہے سب کے لیے سوائے ایک پوچھا وہ کون یا رسول اللہ فرمایا وہ فرقہ علیہ السلاط اسلام نے فرمایا جو اس راستے پر ہے ماں انا علیہ الحابی جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علی مجمع اس کے پاس پورا اسلام کہیں جا کر تھوڑا تھوڑا اسلام لے کر جمع کر کے پورا اسلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے مکمل ہے مدون ہے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تو وہ آج بھٹک رہے ہیں اور کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی اس کا خطبہ سنتے ہیں کبھی اس کا خطبہ سنتے ہیں کبھی ادھر کہتے ہیں کہ علم ان کے پاس بہت زیادہ ہے تو محمد بن عبد البہاب کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی معاہدین میں سے بالکل عام آدمی جو ہے وہ ان کو करने کرنے کے لیے ان کے ہزار علما کو کافی تھا میں بغیر نام لیے سناتا ہوں ایک عام آدمی کی بات ہمارا ساتھی ہے سچا ہے تنویر صاحب ماشاءاللہ انجینئر ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہر اعتبار سے ہم نے انہیں ساحدک کردار پایا یہ ہنتھیوں میں سے تھے تو انہوں نے ایک تقریب دی جو جی جب ہوئے ہوتے اپنی تکلیف پر جن کے عکاج میں گندگی ہے اور اشری ان کے ساتھ ان کی محبت جب ان کو بعض مسائل میں پتا چلا تو انہوں نے ان کو لکھ لکھ کر پوچھنا شروع کیا ایک سال پوچھتے رہے وہ لٹکاتے رہے کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گے کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گے آخر کار یہ تنگ آ گئے انہوں نے کہا بھائی مجھے بتائیے مولانا محترم ورنہ میں گیا انہوں نے کہا اتنے تم نے سوال کیے مجھے کہ پتا کہاں گئے کیا بتاؤں اس کے لیے تو وقت چاہیے انہوں نے فائل جمع کر رکھی تھی سامنے رکھ دی یہ ہے کہ جناب ساری کی ساری فائل اب موجود ہے مجھے اس کا جواب دے اور ان انہوں نے اس کو کہا کہ تم گمراہ ہو انہوں نے کہا انہوں مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے اس کا جواب دیں ان کا اس کے جواب کے لیے تو مہینہ لگے گا انہوں نے کہا اچھا ایک بتا دوں کہ یہ باتیں حق ہیں کہ گمراہی ہیں کہتے یہ باتیں ساری حق اور سچ ہیں انہوں نے کہا پھر میں گمراہی پر کیوں پھر آپ گمراہی پر انہوں نے پھر سوائے اس کے کچھ نہ کیے غلط بات بھی ان کے منہ سے نکل گئی انہوں نے کہا ہم ہانا پیے ہیں ہم نہیں اس کو مان سکتے انہوں نے کہا کہ میں ایسے تمہارے امام کو نہیں مانتا کچھ اور غالباً سخت تلخ کا انہیں بہانہ ملا کہ امام کو کہا لڑکوں کو کہا جنڈوں سے اسے پیٹ پیٹ کر نکال دیا یہ کیا ہے اب ایک آدمی نے ایک اتنے بڑے عالم کو میں جانتا ہوں وہ جیند عالم ہے اسے لاجواب کر دیا اور اسے بالکل کھڑے پر گرا دیا یہ حق اور سچ سرمایہ کے بالعامی من الماحدین یا ہاں المشرقین مشرقین کے ایک ہزار علماء پر تو یہ تو ابھی میں نے تقلید اندھی کی بات کی جو کبھی شرک ہوتی ہے اور کبھی شرک نہیں ہوتی کیونکہ اندھی تقلید وہ نہیں ہوتی یا تعاون کر جاتا ہے اور جو شرک ننگا سا غیر اللہ کی پکار اس کے مقابلے میں تو کبھی کوئی موشر کے مقابلے میں پھیر ہی نہیں سکتا قطعی طور پر قطعی طور پر نہیں ٹھہر سکتا ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ جب اللہ ہر حال میں کافی ہے تو تم غیر کو کیوں پکارتے ہو تو کوئی اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور جس کو تم پکارتے ہو لازمی ہے کہ اس میں اللہ کی صفات مانو جیسے کہ ہمیشہ تجزیہ کر کے بتایا گیا تو وہ لاجواب ہو جائے گی اللہ پاک نے فرمایا گا ان جنا لہم الغالب اور بے شک ہمارے لشکر تو غلبہ انہیں کے لیے فج الد اللہ حغل غالبان اور اللہ کے لشکر وہ غالب ہے حجت کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ زبان کے قول کے ساتھ تما انگول غالبوں ابھی صحیح سی جیسے کہ وہ تلوار کے ساتھ اور میز کے ساتھ غالب جس طرح آج مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے امریکہ پر اور مرتدوں پر الحمدللہ للہ باوجود انتہائی حالت قسم پرسی کے کہ وہ میدان میں لڑنے کے قابل بھی گئی وہ تو بیچارے پہاڑوں میں صرف گوریلا جنگ کرتے اس پر بھی امریکہ کی ہوا نکل گئی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو بنا ہوا تھا دعوی کرتا تھا آج وہ یہ مل سے مانتا ہے کہ ہم نے غلطی کی عراق پر حملہ کر کے ہمارا واسطہ ایک پر دشمن کے ساتھ پڑا ہے اور مجھے کلنٹن کے یہ الفاظ یاد ہیں بیان چھپا تھا کہ اسامہ انتہائی زہین انتہائی بہادر اور زبردست چست انسان ہے جس کے ساتھ ہماری بسمنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ لیں ابھی نہ ہمارے مجاہدین میں وہ ایمان نہ ہم میں وہ ایمان مگر ہمارا جو تھوڑا سا ایمان ہے اس کی بھی مالک الملک وحدہ ادا اپنی مغذرت سے اپنی رحمت سے قدردانی فرماتے ہیں انہم الغالبون تما غالب ہاں مجھے ڈر لگتا ہے شیخ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس موحد پر کس موحد پر اللہ جی یش میں جو راستہ تو چل پڑا ہے توحید کا بہت تبلیغ کرتا ہے جگہ جگہ توحید کی باتیں کرتا ہے اور بڑا گرم ہے بڑا ماشاء اللہ باغیرت ہے بحث کرتا ہے ساری رات صبح کی آزانے کر دیتا ہے وہ نہیں سب اس اسلحہ کوئی نہیں پلے کچھ بھی نہیں قرآن بھی نہیں سیدھی طرح پڑھنا آتا قرآن کا ترجمہ بھی نہیں جانتا پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتا علماء کی محفل بھی نہیں اس سے اٹینڈ کی جاتی یا سویا رہتا ہے یا کھاتا رہتا ہے یا کسی کام میں چلا جاتا ہے اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہاں جب کبھی کوئی موقع آ مجھے بلا لینا ہم اس کے خلوص پر شک نہیں کرتے مگر اس کی سستی خطرناک ہے وہ نہ ہو کہ اس کی سستی اسے کسی دن اس شیطان سے زخمی کروا دے اور ایسا کاری زخم لگے کہ پھر یہ دوبارہ اٹھ نہ سکے یہ اسم آئے اس کے پاس کوئی سلاح نہیں ہے کوئی اسلحہ نہیں ہے وہ قد من من لا تعالی علیہ کتاب ہی لگی جالی کل شعی اللہ نے ہمارے اوپر عجیب احسان فرمایا اس کتاب کو ہمیں دے کر جس کتاب کو اللہ نے کہا تبیا نل کل ہر چیز کا بیان ہے وہ ہو گحمتم وشرا لسلم اور رہنمائی ہے اور رہمتیں ہیں رحمت کا کھلا دروازہ ہے وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین مسلم فرما برداروں کے لیے اسلام لانے والے کے لیے اور پھر فرمایا فرما فلاح یہ ایک اہل باطل کوئی بھی دلیل نہیں لائیں گے جس کو یہ دلیل بناتے ہیں دلیل نظر آتی ہے جو بازار اتنی خوفناک ہے کہ بندے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دیتی کہ اب کیا بنے گا کون جواب دے گا فلا باطل والا کوئی دلیل ایسی نہ لائے گا قرآن مگر قرآن میں وہ بات ہوگی جو کھول کے رکھ دے گی اسے اور اس کے غلط ہونے کو بالکل واضح کر دے گی قال کالا کابل جلال ولی اکرام نے فرمایا ولا یا ولا کیا ولا یا بل وہ احسن تفسیرہ اے نبی علیہ سلا جب بھی تیرے اوپر کوئی مثال یہ پیش کریں گے ہم اسی وقت تجھے حق اور سچ اور بہترین تفسیر کے ساتھ نوازیں گے وحی ہوگی یہ تو ہے قال بعض مفسرین مفسرین میں سے بعض نے کہا حاج ہاں ہی آیا یہ آیا مبارک سی کل البات يوم القیامہ کہ کامے باطل کوئی حجت جو بھی لائیں گے یہ قرآن میں جواب دوں میں نے بڑے افسوسناک الفاظ سنے ایک فاضل دوست تھے جو درس میں بھی ہمیشہ آیا کرتا تھا اور ماشاءاللہ میرے گمان میں بڑا ہی ذہین ہے بلکہ ذہانت باز لوگوں کو اللہ اتنی زیادہ دے دیتا ہے کہ انہیں اتنی زیادہ کوشش کرنے کے بعد اس دنان ہوتا ہے فرق ہے بندے بندے سے جیسے معروف ہے کہ ایک آرابی گزرا تو اس کو کسی نے کہا آپ نے سنا ہوگا کہ تم محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ و عالم قدم اس نے تم یہ رب دکھایا ہے کہ تم مان گیا کسی نے اس کو پسلانے کے لیے کہا اس نے کہا کہ یہ جو نشانات ہیں ریت پر یہ کن چیزوں کے پاؤں کے نشانات ہیں <تصح> اس نے کہا یہ اونٹ کے ہیں یہ بکری کے یا فلاں کا فلاں اس <تصح> نے کہا تم ان نشانات سے جانوروں کو پہچانتے ہو اور اللہ کی بکھری کروڑوں اربوں نشانیوں سے اللہ تو نہیں پہچانتے تو جتنا کسی کا علم ہو اللہ اسے اس کے مطابق جو ہے جتنی کسی کی ذہانت ہے اس کے مطابق اللہ اس کی کوشش کرنے پہ اسے اطمینان اور تسلی دیتا ہے یہ بھائی بہت ذہین ہے بلا کا ذہین اور میرے گمان میں بڑا صالح اور زندگی اس نے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ شیخ بدی الدین راشدی نے لکھا ہے رحمہ اللہ رحمتن واسعہ لکھتے ہیں کہ ان کا متقلین کا متقلمین کون ہے جو منطق سے اور عقل سے باتیں کرتے ہیں متکلین کا مختصر یہ کہ عقیدت تحاویہ میں غالباً امام شافعی کا قول دیا گیا ہے کہ جو علم کلام سے دور ہے وہ عالم ہے جو علم کلام میں اجاہر ہے وہ جاہل اور غالباً یہ امام شافعی کا یہ قصہ ہے قول امام شافعی کا یہ قول یقیناً ہے کہ متقلمین میں سے جو کوئی عالم ہو جو منطق سے اور ان کلام سے بات تو مانتا ہو ویسے مانتا ہی نہ ہو جب تک اس کے مطابق نہ ہو اس کو گدے پر بٹھاؤ اس کا منہ کالا کرو پھر اسے شہروں میں پھراؤ اور دندے سے مارو یہ اس کا علاج ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عقل کے اللہ کو پہچانا ہے اب قرآن و سنت میں جو بات عقل کے خلاف آئے گی ہم اسے عقل کے مطابق بنا کر مانیں گے کیونکہ یہ قرآن کی بات کہ اللہ کا چہرہ ہے اللہ کے ہاتھ ہے یہ عقل کے خلاف کیونکہ ہمارے ذہن میں تو فوراً مخلوق کا چہرہ مخلوق کے ہاتھ آتے پہلے یہ مشبہہ ہے اللہ کو تشبیح دیتے ہیں مخلوق سے فوراً ان کے سامنے مخلوق کے ہاتھ ہر چہرے آئے تو انہوں نے اللہ کو ویسا سمجھا اور پھر انہوں نے کیا سوچا کہ آیت کا انکار تو ممکن نہیں کافر ہو جائیں گے اب ایسے کرتے کہ آج کا مفہوم بدل دیتے ہیں چہرے سے مراد اللہ کی ذات لے لیتے ہیں اور ہاتھ سے مراد قدرت لے لیتے اب علماء السنت کہنے لگے ذات تو بدے کے بھی ہے اللہ کی بھی پھر تو مشاورت پھر ہو گئی اب ذات سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے اب اللہ کو موجود مانو گے تو وجود تو بڈے کا بھی ہے مخلوق کا بھی ہے اللہ کا بھی ہے اب وجود کا بھی انکار کر دو ذات کا بھی تم سیدھے سیدھے کافر ہو جائے تو یہ دوست کہنے لگا کہ شیخ بدی الدین راشتی نے یہ کہا ہے کہ متقلین کا جواب علم منطق ہی سے دیا جا سکتا ہے میں نے کہا یہ انہوں نے ہرگز نہیں کہا تو میں سمجھنے میں غلط فہمی ہوں اور اگر بالفرض محال شیخ کے قلم سے یہ نکل بھی گیا تو شیخ رسول نہیں ہے نبی نہیں ہے علیہ السلام علیہ السلام شیخ کی بھی ایک بات خطا ہو یہ دیکھیے قرآن کی یہی میں نے حصہ میں نے محمد بن عبد الوا بابا کا پڑھ کر سنایا یہ ایک بابا ہے جو ماشاءاللہ پہاڑ بن کر اس راستے میں کھڑا ہوتا ہے جو کفار کر مشرقین کر شبہات پیدا کرنے والوں کا راستہ ہے یہ کہتا ہے قرآن تیرے لیے کافی ہے جب چھٹی ہو گئی تو ایک ہوگا یہ ایک ہزار علما ہو گئے اگر تو قرآن کا ادنا طالب علم ہے, تیرے سامنے سب بھاگ جائیں یہ یقین دہانی ہے قرآن کی دلیل پر کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جذبات میں نہیں کہہ رہا قرآن کے موٹے موٹے دلائل انتہائی مختصر انداز سے لاتا ہے کیا لایا کہ نہیں واضح کر دیا اس نے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہمیں کسی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہاں کب ضرورت ہے ضرورت اس وقت ہے جب منطقیوں کا اور فلسفیوں کا جنہوں نے اسلام کا لبادہ ہو رہا ہوا رد کرنا مقصود ہو یہ علمای کبار کے کی لیے میں نے اسے کہا بھائی تم ابھی طالب بے لوگوں تو جب علمای کبار میں ہو جاؤ گے تو پھر تو پائے لینا جا کر ابھی پھسل جاؤ گے ابن تعمیر نے کہا رہے اللہ کہ اگر مجھے متکلین کا اور فلسفیوں کا اور ان صوفیوں کا اور ان گمراہوں کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی ان کی کتابوں کو نہ پڑھتا ایک عامی کے لیے میرے جیسے طالب علم کے لیے یہ بالکل حرم الا یہ کہ وہ اپنے بنیادی علم میں جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن و سنت کا علم ہے اس میں راس العقیدہ ہو جائے اور اگر میرے جیسے طالب علم ہے تو علماء کی چھاؤں میں پڑھے یعنی ہمیں وہ پڑھائیں علما جن علما نے پڑھا ابن تیمیہ وہ تجزیہ کر کے بتائے کہ یہ متقلمین نے کہا اور یہ اس طرح غلط کیا ہے کہ میں خود متقلمین کی کتابیں پکڑ کر بیٹھ جاؤں ہم نے دوسری دفعہ دیکھا اور میں نے بیان کیا کہ پرویز کی کتاب پکڑی ہوتی ہے طالب علم نے پوچھتے لیے پکڑی کہتا ہے میں کہ بھائی مان کیسے یہ احادیث کا رد کرتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان مسجد سے غیر حاضر ہونا شروع ہوا پھر پتا چلتا ہے کہ آپ احادیث کب ممکن ہو گئے اس لیے کہ اپنے پلے تو تھا کچھ نہیں خلاح اسلح اسلحہ تھا کوئی اور کہا کہ میں نے بڑے کے ساتھ لڑائی کرنی اور میدان میں اتر گیا پھر ماری پڑھ تھی اور کیا وہر کا اشیا اور میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں مما ذکر اللہ اس کی جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے جواب ال جواب دیتے یہ کلام کا احتجاج مشرقون سی زمانی نہ جو ہمارے مشرق ہمارے زمانے کے مختلف شبہات پیش کرتے اس کا اللہ نے کیسے جواب دیا آج پیش کر رہے صبح اور جواب قرآن میں پہلے سے موجود ہے جب قرآن نازل ہوا تھا قیامت تک کے لیے جوابات موجود ہیں وہ کہتے ہیں آجا اگر دیکھنا ہے نا تجربہ کرنا ہے تو آپ پریکٹیکل کر سامنے دیکھ میں تجھے قرآن دکھاتا ہوں ہم عقول ہم کہتے ہیں جوابل بل سری فیل اہل بات کا جواب دو طریقوں سے مجمل و مفسل مجمل جواب اور مفسل جواب تفسیر کے ساتھ امل مجمل مجمل جو جواب ہے مختصر جامعہ فعل امر العظیم وہ بہت بڑا کام ہے ولفاس القبیر اور لمن عقل اور جو عقل کرے اس کے لیے بہت ہی بڑا فائدہ ہے کہ عام آدمی اسے سیکھ لے محمد بن عبد الوہاب سے سیکھ لے کہ یہ مرد میدان ہے یہ تجربہ رکھتا ہے اور تجربے والوں سے ہمیشہ سیکھا جاتا ہے وزال کا کول یہ ہے اللہ کا یہ قول کول علی کل کتاب وہی وہ ذات ہے جس نے تیرے اوپر کتاب نازل کی ملو آیات تم محکمات اس کتاب میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں پکی تھکی آیتیں ہیں کتاب وہ کتاب کی اخاص کتاب کی ضرور اور بنیاد اور قاعدہ ہے وہ اخر متشابہت اور دوسری آئےتی ہے جو متشابہت ہے جن میں ملتا جلتا مفہوم نکلتا ہے بعض چیزیں ملتی جلتی ہیں ضعیب بس وہ لوگ جن کے دنوں میں ضعی پیر ہوتی ہے سید تبین ماتہ وہ ان آیتوں میں سے اس حصے کو پکڑ لیتے ہیں جو ملتا جلتا ہوتا ہے میں لو اس میں سے آیت میں سے ای بتی یہ فتنا پھیلانا چاہتے ہیں یہ ستنا پھیلانے والے شریف لوگ ہیں ودیغ اور یہ اس کی تعویر جاننا چاہتے ہیں اس کو دو اور دو چار کی طرح سمجھنا چاہتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے یہ بالکل محکم بات ہے کہ اللہ کا چہرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کسی مخلوق کی طرح نہیں یہ بات ایک ایسی ہے جس کی کنا اللہ کی ذات کو ہم جب اس کی کونا ہمارے پاس نہیں تو اس کی صفات کی کونا کیسے ہوگی تو یہ کونہ میں پڑ جانا تو یا تو ہمیں معلوم ہو کہ اللہ پھر کیسا ہے تو یا پھر ہم انکار کریں گے چہرے کا یہ انداز بالکل حرام انداز ہے وہ قطص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صنعت کے ساتھ یہ ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قال کہ انہوں نے کہا اظارہ مل جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ باتوں میں جھگڑا کر رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے یہاں پر یہ ابتغاء ابتخا و ابتغاء تعبیل یہی ہے صاحب ان سے بچ جاؤ قرآن کی آیتوں میں یہاں تک جب دو صحابی اس بات میں جھگڑ رہے تھے کہ لئی القدر کب ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دیتے یعنی اس جھگڑے کو اللہ نے اتنا ناپسند کیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھلا دی گئی اور اس میں بہرحال ہمارے لیے خیر ہوئی کہ سب راتوں میں تلاش کرے مگر ایک نقصان ہو گیا کہ وہ بھلا دی گئی اللہ کو جھگڑا آیات میں ناپسند ہے جھگڑے میں اور بحث مباحثہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اس میں بڑا فرق ہے جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب علم کے بغیر بنیاد کے بغیر اصل کے پیڑ چلائے جائیں اور سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی شخص کئی راتیں بات کرتا رہے وہ ناجائز نہیں شیخ البانی کہتے ہیں الحجرا و تقسیر والوں نے میرے ساتھ بات چیز شروع کی تو تین راتیں شیخ البانی اور تین دن ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہتے ہیں پہلی رات تو کوئی معاملہ نرم نہ ہوا مگر وہ بات کرنے والے جب تک حق ہتپرست نظر آئے کس ان بات کرنا جائے بات ختم کرنا جائز نہیں مگر شیخ البانی انہیں سمجھانے پر کامیاب نہ ہوئے یہ صرف رات کو بات ہوتی تھی دن کا مجھے یقین نہیں دوسری رات وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کرتے رہے مگر ہمارے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہم نے کہا الحمدللہ خیر بڑھ گئی اب تیسری رات یہ تھی کہ اللہ نے انہیں سمجھ دی اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ آج تک وہ ہمارے ساتھ تھی تو معلوم ہوا کہ جب سمجھنے سمجھانے کے لیے بات ہو تو لا حرت کی جتنی مرضی لمبی بات ہو جائے مگر جب جھگڑے میں بات پڑ جائے تو پھر اہل ایمان کا یہ وطیرہ ہے لا نب تاہل سلام علیکم بھائی سلامتی ہو تم پر اللہ سلامتی کرے ہم پر بھی تمہیں سمجھ دے دے ہم جاہلوں کے ساتھ بات نہیں کیا کرتے جیسے میں نے عرض کیا تھا اور بہت دفعہ بتایا کہ ایک صاحب جو جماعت اسلامی کے فیصلہ باد کے امیر تھے اور میرے ایک دوست کے بھائی تھے انہوں نے کہا تمہارا ڈاکٹر میرے پاس آ جائے تو میں اسے سمجھا دوں سفر میں میں ان کے ساتھ اکٹھا ہوا میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو جمہوریت کے بارے میں میں نے انہیں دلیل پوچھی وہ کہتے کہ تم نے سورہ جمہوریت قرآن میں نہیں پڑھی میرے پاؤں طریقے سے زمین نکل گئی میں نے کہا آئی وہ سورہ کون سی سورہ ہاں جی یہ کون سی سورہ ہے تو کہنے لگے سورہ شورہ تو میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے سے آج ہوں انہوں نے کہا میں کیا سر تیرا ڈاکٹر پانچ منٹ نکلے گا میں نے بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ اللہ نے یہی حکم دیا السلام ال علیکم کہنے لگے یہ مطلب میں نے کہا جناب یہی ہے آپ نے جو بات کی ہے وہ اسی کے لائق ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو نہ کی جائے تو یہ جو لوگ ہیں جو جگرایو ہیں مثال ازا مثال اس کی یہ ہے ازا کال اللہ بعض المشرکین جب تجھے بعض مشرقین یہ بات کہے صاف محمد بن عبد الرحاب بغیر جگت کے غیر اللہ کی پکار لگانے والے ان کاموں میں جو اللہ کے سوا سے نہیں کر سکتا عمر بڑھانا تقدیر سنوارنا اس کے بعد بچہ بچی دینا دشمن کے مقابلے میں کامیاب کرنا بیماری سے شفا دینا موت اور زندگی جب اس کے لیے غیر کو پکارا جائے گا محمد بن عبد البہاب ہی نہیں کرتے کلمہ پڑھنے والے مشرقین کہنے کا بھی وہ کہتے مشرقین صاف کھل کر تاکہ ہمارے سیمے ان کے بارے میں کسی غلط فہمی سے خالی ہو جائے تو کہتے اذا اس کا باز ان جب بعض مشرقین تجھے یہ کہے اَلَا اِنَّ اَلَّا لَا خَوْفُنَ وَلَا هُمْ <يَحْجَنُون> یہ آج صبح سنائے کہ خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم ددا ہوں گے کہ کیا کھو گیا دنیا میں کیا نقصان ہوا ان شفاط اور وہ یہ تجھے یہ کہے مشرقین کہ مشرقین شفات کرنا سفارش کرنا حق ہے سچ ہے لہم جا اور امبیاۃ و سلام ہے اللہ کہاں نے بڑا مقام آتے رہے یہ سچی باتیں ہم بھی کرار کرتے اور کلام البی صلی اللہ وسلم یس تبھی اللہ شہ بات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کلام کرتا ہے اور اس سے اپنے باطل پر دلیل پکڑتا ہے یعنی ان کی شفات کا مقام جو ہے اس کا کوئی ذکر کرتا ہے وہ انتا لا تف الکلام اللہ جی ذاتا رہ اور جو وہ کلام کر رہا ہے جس سے دلیل پکڑ رہا ہے کہ نبی علیہ صلاح وسلام روز معاشرت شفات کریں گے جبکہ سارے نبی جواب دے دیں گے علیہ مسلاط اسلام اور اور یہ بات ہاتھ کو ساتے صحیح, صحیح بخاری کی ہے پھر اللہ کے نبی شفات کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا تو ہم نے ان کو ہی تو پکارا ہے شفات کرنے والے کو جب اللہ نے انہیں شافی کہہ دیا ان کے پاس اللہ نے شفات کا جو ہے اللہ پاک نے مقام انہیں دے دیا ہے اور اولیاء کو دے دیا تو ہم ان کو پکارتے ہیں اس میں حرج کیا ہے بس ان کو شفات کے بھی پکارتے تو اب یہ بات تجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ و سنت میں کہیں نہیں یہ عامی کی بات کر رہے ہیں اب عامی مسلمان کو جواب کیسے دینا چاہیے کل اب تو جواب اس طرح دے ان اللہ ذاکر کتاب ہی اللہ نے تو اپنی کتاب میں بھائی ذکر کیا ہے ان اللہ دین اصی تین کہ یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں پیڑ ہے یترکون یترکون المحتم و یق تبین کہ وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں جو پکی تھکی ننگی چٹی دلیل ہے جس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا شبہ لاہک نہیں ہو سکتا سمجھ آتی ہے عام کو بھی اور عالم کو بھی لگتا بھی ان لوگ متشابے اور متشابہ کے پیچھے چلتے وما زکرتا وما زکر تو لک ربوبیا اور میں نے تجھے یہ بتا دیا جیسے پیچھے ساری بات ہوئی ہے کہ مشرقین ربوبیہ کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ خالق اللہ رازق اللہ مدبر القبور اللہ موت و حیات کا مالک وہ كُفْرَهُمْ بیتا ال کو بیا ال کی ہند الملائی ولبیائی ول اولیائی ما کافا کہ یہ کفر ان کا یہی تھا کہ وہ ملائکا امبیا اور اولیا کو شفاتی سمجھ کر پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفاعتی ہی ہیں اللہ کے ہاں یہی بات آپ کر رہے ہیں اللہ نے اس کو شرک کرا دیا ہاضا امر محتم یہ تو بات بھائی محکم ہے پکی چکی بات ہے بات ہے لا احد ان یغیر کسی کو یہ بالکل طاقت نہیں کہ اس کا معنی بدل دے کہ مشرک اس وجہ سے مشرک تھے اس وجہ سے اللہ کے رسول سے لڑائی ہوئی غیر اللہ کو پکارتے تھے اور شفاقی سمجھ کر پکارتے تھے قرب تلاش کرتے تھے یہی بات تو کہہ رہا ہے اں سے لے آیا تھی یہ بات وبا زکر تلی اور جو توں نے میرے ساتھ بات کی اوہل مشرق اے مشرق جو محمد بن عبد الوہاب کا انداز کتنا واشگاف ہے اسے مسلم, مسلم نہیں کہتا کہ اوہل مشرق اے مشرق ملن قرآن یہ جو ذکر کر رہا ہے رہن میں سے وہ کلام نبی ہے نبی علیہ سلاط السلام کے کلام میں سے لا آرانا بھائی اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں دی گئی مجھے جس کی سمجھ دی گئی ہے وہ موٹی موٹی یہ بات ہے تو کیا بات کر رہا ہے یہ بالکل موٹی بات نہیں موٹی بات جس کی عامی اور غیر کو سب کو سمجھ ہے اور ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ سارا وہ عقیدہ رکھتے تھے تجھے تیرا عقیدہ ہے لڑائی صرف اسی پر ہوئی تھی مجھے کہہ رہا ہے کہ کر اور قرآن اور سنت کو اس میں دلیل بنا رہا ہے ولاسن اکتاؤ کلام اللہ اللہ یتنا ایک بات میں قطعا کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام لڑ نہیں سکتا آپس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ میں سے اور حدیث میں سے تجھے یہ سمجھ آئے کہ اولیاء اللہ فالح کو پکارنا نبی علیہ صلاط والسلام کے شفاتی اور شفاعت کبرا پر بڑا مقام دیے جانے کی وجہ سے جائز ہے اور سارے علماء اور ساری کتاب اللہ وہ بالکل کھل کر یہ بیان کرے کہ مشرقین سے لڑائی اسی بات پر ہوئی دونوں باتیں قرآن میں نہیں ہو سکتی لا یتنا کبھی قرآن ایک دوسرے سے لڑتا نہیں بلکان غیر اللہ لو جب فیخلاف ان کسی اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا اور ایک دوسرے کے ساتھ مخالف ہوتا کلام اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کبھی اللہ عز و جل کے کلام کے مخالف نہیں ہو سکتا جواب الد الدید یہ جواب بڑا ہی شاندار اور بالکل سیدھا جواب ایک عام آدمی کے لیے جو بیچارا بحث کرنے کے لیے اسلیہ نہیں رکھتا جس کی عمر بڑی ہو چکی ہے اب سیکھ نہیں سکتا یا جو بیچارا جو ہے ابھی مبتبی یا سیکھ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آئی یہ موٹی عقل ہے اس سے زیادہ بات کر سکتا ہما کالا تعلی ہاں لا یس ہملہ مم مم فخلا ہوتا لیکن اس بات کو وہ سمجھے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے من و اللہ حل تعالیٰ جس کو اللہ تعالی نے توفیق کی دوسرا نہیں سمجھ سکتا سلا تفت بھی اس کو چھوٹی بات نہ سمجھ سمجھما کالا کالا <تَعَالَى> یہ تو ایسی بات ہے جیسے اللہ نے کہا و مایول کا ہا صبر اس بات کے حاملین اس بات کے جاننے والے وہی ہوتے ہیں حصہ دار جو لوگ صبر کریں وما لکا ہا او حزین عظیم اور یہ بات تو انہی کی جھولی میں اللہ ڈالتا ہے جو بڑے حصے والے ہیں جن کو توحید کے معاملے میں ڈٹ جانا نظر آئے اور جو مشرق کے بارے میں ذرہ بھر بھی نرم نہ ہو بلکہ کہ ایوہ اے مشرق یہ بات خاص طور پر نقطہ ہے کہ شیخ محمد نے لوگوں کے اندر کمزوری نکالنا چاہیے جب یہ کمزوری باقی رہ جگنی ہے تو یہ شرف مدینہ یونیورسٹی کے فارے ہیں ہے بڑے مخلص آدمی کسی دفعہ دوست بتا رہے تھے مگر وہ کہتے ہیں کہ میں شاہ خلبانی کے موقف پر ہوں رحی مح اللہ شاہ خلبانی کے موقف پر کیا ہوں میں یہ کہتا ہوں یہ کہ شرک اکبر ہے یہ کفر ہے ننگا چٹا مگر میں کسی کو کافر اور مشرق نہیں کہتا میں تو نورانی کو بھی نہیں کہتا میں تو قادری کو بھی نہیں کہتا میں کسی کو نہیں کہتا میں کسی حاکم کو کہتا ہوں تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ, یہ معذرنہ کس لیے سکھایا گیا جب اس کا کام ہی کوئی نہیں یہ ہے تو گن ایسی کہ اس کے ساتھ شکار ہو سکتا ہے مگر خبردار کسی کا شکار نہیں کرنا یہ عزیب بات ہے یہ شیخ البانی کا موقف نہیں ہے اسے بدنام کیا گیا کہ پر میں اتفاق کر کے شیخ البانی رحی محلہ کا موقف آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ شیخ البانی کا کیا موقف ہے اور یہ ان کو جانتے نہیں وہ علماء اہل سنت میں تھے یہ ان کا ہر جز موقف نہیں جبوری شرط کرنے والوں کو وہ بالکل مشرک کہتے ہیں صرف حاکم کے بارے میں انہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے ہر عالم کو بڑے سے بڑے عالم کو غلط فہمی ہو سکتی ہے شیخ شہلبانی کی یہ کتاب ہے حکم تارک تارکلاد اور یہ لکھی ہے حلبی نے علی بن حسن بن علی بن عبد الحمید الحلبی الفری یہ ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں بڑے عالم ہیں یہ بھی ماشاء اللہ حافظہ اللہ یہ لکھتے ہیں وہ ان شیخ البانی کہتے مم. تاریخ اس خلاط کے بارے میں جو نماز چھوڑتا ہے وہ ان من دل اخلاق جس کو نماز کی طرف بلایا جائے وہ ان ذرا بل اور اسے قتل سے ڈرایا جائے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا فرض ہم تجھے قتل کرتے ہیں اسلامی حکومت ڈراتی ہے علم یا تجرب اگر جواب نہ دے یعنی نماز نہ پڑھے فکوتیلا اس کو قتل کر دیا گیا وہ کافر ہے یقیناً یقیناً یہ معین ہوگا کہ مطلق ہوگا یہ معین ہوگا تو اس بندہ ہے جس نے نماز نہیں پڑی اس کو اس, نام, اس بندے کا کوئی نام ہوگا کوئی تو نام ہوگا اس کا فلاں ابن فلاں سے یہ فلاں ابن فلاں پکڑا گیا اس کو کہا بھائی نماز پڑھ پر, پر اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنے ان کا قتل کر دیں گے بے شک قتل کر دو میں نہیں پڑتا اب جب قتل ہو گیا تو شیخ البانی کہتے ہیں کافر یہ کافر ہے یقینا یقینا حلال الدم اس کا خون حلال ہے لا صلی اللہ علیہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑی جائے مسلم اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اس کے بعد شیخ البانی کا دوسرا معاملہ یہ ایک کتاب یہ شیخ البانی کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ ان پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا کہ وہ مرجیا میں سے تھے وہ مرجیا میں سے نہیں تھے صفحہ ایک سو نو ہے اس کتاب کا یہ بھی حلبی ہے حفیظ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ شیخ البانی کے حکم سے میں کتاب ان کی پڑھ رہا تھا کتنا تو تکفیر تو شیخ البانی نے روکا سا یہ کہتے ہوئے کہتے خیر بھائی ونن آمال امال میں سے آ ایسے امال ہیں کدیک پور بہا شاہ کہ وہ امال کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے عقیدہ بے شک اس کے ساتھ اس کا ایسا ہمیں معلوم نہ ہو کدیک پور شاہ بوہا کو اعتقادی کفر کی طرح کافر ہو جاتا ہے جیسے وہ کافر ہے جو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشار حاجت روا سمجھتا ہے ایسے ہی وہ کافر ہے جو کسی کو پکارتا ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے یعنی یہ عمل کی وجہ سے عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں انہا تد الو اللہ دلالتا قطعیتا دلالتین کیونکہ اس کا یہ عمل دلیل بن رہا ہے قطعی طور پر یقینی طور پر کہ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس اعتبار سے یقومو سے الحو اس کا یہ جو فیل ہے یہ قائم مقام ہے عقیدے کے حاضا مین مقام اے عراب ہی بالسان یہ اس کے قائم مقام ہے کہ یہ منہ سے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے ایسا فیل ہے کہ اس کے بعد عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کا جس طرح میں حق جو قرآن مجید کو لتاڑ دے معذلہ استفر اللہ یا انہوں نے تو اتنے کہا جیسے تو نبی کو گالی دے دے علیہ خلا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آیت کی کسی نشانی کی توہین کر دے کھل کر کے توہین بن دوں ما علم ہی بھی علم ہو ہے کہ یہ قرآن مجید ہے جس کو لتاڑ رہا ہے جس کو روند رہا ہے معذ اللہ استفر اللہ عرض بلّہ مزالے کا وہ کف بھی اور یہ کس سے کر رہا ہے یہ نہیں کہ اس نے کوئی دوائی پی دی ہے جس نے دماغ خراب کر دیا اس کی وجہ سے کر رہا ہے بلکہ یہ کسن کر رہا ہے بالکل عقل میں ہے ہوش میں اب شیخ المانی کو لاؤ گے اب شیخ المانی کا حاکمیت کے بارے میں جو معاملہ ہے جو غلطی ہے اس کو بھی غلطی کہا یہ ایک عربی عالم ہے جن کا رسالہ ہے علمیا اس سے انہیں ماجستر کا درجہ ملا ایم اے کا تقریباً اس کے برابر باجستر کا درجہ ملتا ہے مدینہ یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹیوں میں سعودی عرب کے ہاں اور یہ انہوں نے کتابیں لکھی اشیخ البانی منحج ہو فی تقریر مسائل الاعتقاد شیخ البانی کا منحج جو ہے مسائل اعتقاد میں عقیدے میں کہ آپ کیا کہتے تھے حاکمیت کے بارے میں کہتے ہیں ان نم انہ علم من اباک اللہ مین القوامین اللہ, اللہ, اللہ باد الفتلال کا شیخ البانی رحم اللہ و شیخ اباد حافظ و آخر کلام شیخ ابن باد یہ کہتے ہیں کہ یہ تین عالم جو ہیں شیخ البانی اور محسن الباد اور شیخ ابن باد آخری عمر میں انہوں نے الحکم بغیر معلّہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن و سنت وحی کے بغیر کوئی بادشاہ اگر حکم کرے قانون کے ساتھ ولقوان مبدلہ قانون بنائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو شیخ البانی نے اور یہ دو دوسرے جو عالم ہیں انہوں نے اسے عام میں شامل کیا جیسے جو بھی عالم جو ہے مثلا وہ مسئلہ بیان کرے فقی اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو مگر فقی کے لیے کئی آزار ہے مثلا یہ عذر ہے کہ فقی کو یہ حدیث معلوم نہیں مگر اس کا یہ فیصلہ حکم بھی غیر مع انضل اللہ ہے جو اللہ نے نازل کیا وہ تو حکم یہ تھا کہ بندہ جو ہے مثلا سورہ الفاتحہ پڑھے امام کے پیچھے مگر انہوں نے کہا امام کے پیچھے نہ پڑھے سرزی اور جہاری دونوں میں نہ پڑے اب انہوں نے جو حکم دیا یہ بغیر ما معلّہ ہے مگر یہ کافر ہو گئے نہیں اس لیے کہ یہ حکم انہیں معلوم نہ ہو سکا یا اس حکم میں ان کے پاس کوئی تعویل ہے کسی دلیل سے غلطی خردہ ہو گئے اسی طرح سے کوئی قاضی اور کوئی حاکم جبکہ ملک میں شریعت کا قانون چل رہا ہے کسی ایک معاملے میں جاہل ہو اور جہالت کی وجہ سے شریعت کے خلاف فیصلہ کر دے تو فیصلہ تو حکم بغیر معن والا ہے اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں کاضی کاثر نہیں کیونکہ اس کی جہالت تھی اور جہالت کا ہو سکتا ہے اسے نقصان ہو اسے علم پڑھنا چاہیے تھا کاضی ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے نقصان نہ ہو اس نے حد الوسا کوشش کی اس بیچارے کو یہ حدیث معلوم نہیں ہو تو یہ بھی اللہ کے ہاں بالکل مجرم نہیں یا یہ مجرے اس اپنی کوشش نہ کی یا یہ مجرم ہے تب جب اس نے رشوت لے کر جان بوجھ کر ایک آدمی کو غریب فدیث صحیح کہہ کر فیصلہ دے دیا بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے بد کافر نہ ہو گیا یا اس نے انتقام لیا کسی نے وغیرہ وغیرہ تو یہ مطلق الحکم بغیر ماں اندرا ایک ہے قانون اللہ کا ملک سے نکال کر ملک کے نیام سے اللہ کی تلوار نکال کر اس میں غیر اللہ کی تلوار کو ٹھوس دینا دنیا پر بنے ہوئے قوانین اس ملک پر جاری کر دینا اب اللہ کا قانون تو چال ہی نہیں سکتا یہ آدمی جو ہے اس کا کفر اور درجے کا شیخ البانی نے محسن علی باغ میں اور یہ شیخ شیخ باز میں اس عالم کے مطابق آخری عمر میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی اس مفتی کی طرح جب تک اس کا عقیدہ نہ پوچھا جائے کیا تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا قانون چلانا چاہیے وہ کہتا ہے عقیدہ یہی ہے میں بڑا مجرم ہوں میں بڑا کفر کر رہا ہوں مجھے اللہ معاف کرے میں بڑا ہی زمین یہ وہ تو اب یہ کافر نہیں کہتا یہ تین عالم ہے باقی علمات آپ سن لیجئے یہ ان کو غلطی لا تو یہ اللہ انہیں معاف کرے آمین اور اللہ انہیں بخش دے اور ان کے درجات بلند کرے اور یہ تو ابھی زندہ موسم والی بات اللہ نے رجوع کی توقع دے عامر وہ نہیں ہو اور ایسے علما من کا سر الفصال انف لال علامد الحکم بغیر ماں وہ کیسے بالکل پوچھا جائے گا مفتی سے مثلاً کہ یہ جو آپ فیصلہ دے رہے ہیں آپ یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ مثلا امام کے پیچھے نہ جہری میں نہ صرف میں صبح الفاتحہ نہیں پڑنی چاہیے یہ آپ قرآن اور حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ پڑھنی چاہیے اور فیصلہ پھر بھی یہ دے رہے ہیں گٹا تک فر اللہ اگر قرآن سنت سے سمجھو تو وہی فیصلہ دوں گا جو قرآن سنت کا تو اب یہ مفتی مسلمان آدمی سے غلطی لگ رہی ہاں اس غلطی میں یہ کتنی دور چلا جائے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ اس نے کہا کہ ہاں اب میرے پاس دلیل کوئی نہیں اب بھی میں کہوں گا نہ پڑھو میں حنف ہوں اب یہ کافر ہے اب یہ کافر ہے کاقیدہ خراب ہو گیا مان کر کے اب قرآن و سنت تو یہ کہتے پڑو میں نہیں پڑھنے دوں گا اب یہ کافر ہو جائے گا اگر کہ قرآن و سنت ہی میرے خیال میں یہی کہتا نہ پڑھو تو پھر یہ غلطی کھل ہے تو کہتے تفصیل ہے ان معاملوں میں اب کیا کہتے ہیں امت تکمیل ہاں جو قانون بنا دے قرآن و سنت کے خلاف حاکر وہ تبدیل اور قرآن و سنت کی جگہ شریعت کی جگہ زمین پر بنی شریعت لاگو کر دے اور ان اب دو انہوں نے گناہ ہے اس کے اس فیل کو نا کل ایمان باتی ہی کہ اس کا فیل ہی کافی ہے کہ یہ ایمان کا ناقص ہے ایمان کو ڈھا دینے والا ہے ایمان اور یہ دونوں فیس جمع نہیں ہو سکتے جیسے نبی کو گالی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا جیسے قرآن کو روندنا اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا اس طرح اس طرح قرآن اور شریعت کو مٹا کر زمین پر بنی شریعت کو نافذ کر کے ملکی قانون بنانا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہ بذاتی کافی ہے اس کو کافر کرنے کے لیے اب عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں جیسے شیخ البانی نے کہا قرآن روندنے والے کا عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں لارج طرف لف اب اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تو حلال سمجھتا ہے اسے کہ نہیں حلال سمجھتا تیرے چرنک جائے نہ یہ قانون چلانا کہ نہیں جائے بس یک مجرد سی, سی اس کا فیل ہی کافی سے کافر کرنے کے لیے وہ جما ہیر علما سننا الباقی اور یہ سارے کے سارے جمہور علیہ سنت علما ان تینوں کے علاوہ اب بتائیے یہ تین غلطی پر ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک علماء غلطی پر ہے ظاہر ہے کہ یہ تین جو ہمارے بزرگان دین ہیں اللہ تبارک والا ان دو جو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یہی غلطی